نمبر انیس یہود کی سنگ دلی انسن رضی اللہ عنہ ان رجلا من قتل الہودی من الانصار على من لها ثم القاها فلقلیبی و روح ر صح فعقدہ فعوتی بح رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم فمر اب ہی یق مَحت یموتا فعجی محت مت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہود کے ایک آدمی نے انصار کی ایک بچی کو اس کے زیورات کی خاطر قتل کر دیا پھر اسے کنویں میں پھینک دیا اور اس کا سر پتھر سے کچل دیا اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ اسے اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے چنانچہ اسے پتھر مار مار کر قتل کر دیا گیا